جانا ہے کل آ ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے کون ہے وہ اللہ کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا کہاں سے لے آئے گا افلاس معاون تو کیا تم سنتے نہیں ہو رہے تم انجا اللہ علیہ نہارا سر مدن کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالی تم پر دن کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے رات نہ آئے من اللہ غیر اللہ یاتی کم بلیہ کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقعہ زندہ, زندہ رہنا ممکن نہ رہے افلا تم تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو ومین رحمت ہیارا یہ اس کی رحمت میں سے ہے اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے فی ہے تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو بولے تب تن فضل اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو بولے اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو وہ یوم یوناد اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں وہ مِنْ كُلِّ کل شَهِيدًا اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے سورہ ناہل میں آیا دو دفعہ سورہ نسا میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وہ کیا فائضہ جے نام کل امتن بے شہید و جے نا ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کرے گا نکال کر چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں پہلے یہ وہ ٹیسٹیفائی کرے گا اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی پر نظرانہ بنکل امتن شہید الفقل ہاتھ مرحان کم فالم النحق علّہ وضل ما کالترول اس وقت کہا جائے گا ابلاؤ تمہاری دلیل کیا ہے تمہارا عزر کیا ہے تمہارا کیس کیا ہے رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا پھر اب تم بتاؤ تمہارا معاذہ کیا ہے وبا ختم اب تمہارا معاملہ کیا ہے فالم و حق وال اللہ وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک ہو چکا ہے بدل عنہ ماکان یفترون اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو افطراح نے کیا تھا جو انہوں نے گھر لیے تھے خیالات جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا سب کے سب جو ہے وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے ان نہ قانون کان قومی موسا فغال مفا عثب لتنو ابل عثبت اس کارو قوم ہو لا تفراح ان لا لا یب الفرحین وقتا تنس الله کا منت دنیا کماحن کماح اللہ, کما اللہ, اللہ, اللہ اس سے پہلے کہ ہم سورہ قصص کے جو بکیا دونوں کو رہ گئے ہیں ان کا ترجمہ کریں ایک بات کی وجہ ضروری ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام اور مدین کے اس بزرگ کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے عوض حضرت موسا سے یہ چاہا کہ وہ آٹھ سال تک ان کی خدمت کریں تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی پختونوں میں پٹھانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ بیٹی جب دیتے ہیں تو کچھ رقم لیتے ہیں اور وہ جو مہر جو ہے وہ بیٹی کے حقم نہیں بلکہ خود وہ والدین رکھ لیتے ہیں والد رکھ لیتا ہے تو ہمارے ساتھی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بات آپ چیز میں ہونی چاہیے کہ یہ سال سارے پٹھانوں کا نہیں ہے بلکہ باجوڑ ایجنسی یا پھر افغانستان کے کچھ لوگ جن کو ہماری اکثریت جو ہے بہت بری نظر سے دیکھتی ہے بلکہ اکثر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یعنی تبادلہ جس سے کہ حدیث میں روکا گیا ہے یہ واقعہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وضاحت ہو گئی ہے تو اچھا ہے کہ یہ سب کا معاملہ نہیں ہے ویسے اس کو اصولاً یہ سمجھ لیجیے کہ یہ معاملہ اصل میں کچھ تمدن کی سطح سے متعلق ہے اور کچھ معاشی جو نظام ہوتا ہے کسی معاشرے میں قائی اس سے متعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ جو ہے معاش کے میدان میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اگر کسی کوموڈٹی کی کسی جنس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو قیمت بڑھ جائے گی اور سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے قیمت گھٹ جائے گی تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے ابھی تمدنی اعتبار سے ذرا پسماندہ ہوتے ہیں دنیا انہیں سمجھتی ہے غیر مہذب لیکن وہ زیادہ مہذب ہوتے ہیں مہذب لوگوں کے مقابلے میں ان کے ہاں انسانی کردار زیادہ ہوتا ہے سچ بولنے کا معاملہ افاع عہد کا معاملہ زبان دے دی ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور یہ کہ مہمان آیا ہے تو چاہے خود بھوکے رہ لینا ہے اس کو کھلانا ہے یہ جو ابھی جو لوگ مہذب نہیں ہوئے ہوتے اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں جس معنی میں کہ آج کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو ابھی گویا کہ تمدنی ارتقاء کے نچلے مراحل میں ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملیں گی اور دوسری بات یہ ملے گی کہ ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے جب عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اب ان کے لیے معاملہ وہی بن جاتا ہے کہ رشتوں کا جیسا کہ پھر جب کسی ملک کسی معاشرے میں جب تہذیب آ جاتی ہے جس کو ہم جدید معنی میں تہذیب کہتے ہیں شہریت آ گئی شہروں میں رہنے لگے وہ تہذیب تعلیم بڑھ گئی اب آپ دیکھیں گے کہ مرد بال عموم ویسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں ان کے قوابط طرح کے تو نہیں رہتے جیسے کہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو ابھی قبائلی دور میں ہے یا کہیں کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں یا سہرائی علاقے میں رہ رہے ہیں اور یہ کہ مردوں کی تعداد پھر کب ہوتی جاتی ہے عورتوں کی بڑھ جاتی ہے جس معاشرے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں پھر جو لڑکیوں کے والدین ہیں انہیں لڑکے خریدنے پڑتے ہیں یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اتنا اتنے اگر اگر تم دو گے جہیز دو گے تب ہم تمہاری لڑکی سے شادی کریں گے موٹر کار دو کوٹی دو فلاں دو یہ دو کہیں باہر بھجوا دو یہ کیا ہے اسی لیے ہے کہ جہاں لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو لڑکیوں کے والدین کو اپنی بچیوں کے لیے رشتے خریدنے پڑتے ہیں اور جہاں پر اس طریقے سے اس کے برعکس ہو لڑکیاں کم ہوں اور لڑکے زیادہ ہوں وہاں ظاہر بات ہے کہ لڑکی کی قیمت خود بخود ہو جائے گی تو یہ گویا کہ پسماندہ معاشرے کا معاملہ ہے باقی اسلام میں جو شکل کی اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان اسی کو صحیح طور پر اختیار کر لیں باقی جو ہمارے اس نفیق نے یہ وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے اب آگے چلیے سورہ کشب کے آخری یہ دو رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے قارون اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھئے بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے جس کو کہ کہا تھا ملکہ صبح نے کے ان المنو قیدا دخل قریتن جعل عزت عز الحلیہ ارض اور اس کا ایک یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بغیرت لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں انہیں پھر وہ خطابات دیے جاتے ہیں نوازا جاتا ہے ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں یہ سب کون تھے یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون اچھا اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکے دار یہی ہوتے تھے علی کے پاس سرمائے ہو جاتے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا تھا اسرائیلی اور نہ صرف اسرائیلی حضرت بوسا علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی فرسٹ کزن لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرون کے دربار میں اس کی رسائی تھی وہاں اس کی پدھیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے ان نہ قانون کالم قَارَ ان قوم موسا یقیناً قانون جو ہے وہ موسا کی قوم ہی سے تھا تورات میں اسلم قور آیا ہے قورح. یعنی قانون کے بجائے قور یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے فغا علیہ اگرچہ موسا کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی سرکشی کی شرارت کی اپنی قوم کے خلاف یعنی غداری کی وہ آتے نا من اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے ماں ان دفاتن کو بالخصب کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے زمین میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک فاٹک لگا ہوا ہے اور اس فاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھی تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے تو اس طرح کی کوئی شے ہوگی ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے یہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھے تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جمع تھی اس کال نہ جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے لوگوں نے کہا کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے جیسے ہم مکالمہ سورہ قحب میں پڑھائے ہیں دو آدمیوں کا مکالمہ تھا ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف بلّہ تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا بال مست تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے کہا اس سے قانون سے لاطفرح ان اللہ لا يحب الفرحین یہ ذرا یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اس پر اطراؤ نہیں اطراؤ مت اللہ تعالی کو اطرانے والے پسند نہیں نمبر دو وقت تھیما آتا اللہ دار الآخرا جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے لیے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض ان اللہ نمبر تین ولا تنسا نصیبہ کا منت دنیا بالو ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا جمع کرنے ہی کے اس کو اس کو فکر دامنگ رہتی تھی اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ کوئی اللہ اخراج آئی بات ہی بات بنا رسک اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اس میں کس نے حرام کیا ہے وہ کا تو نہیں ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمان کے اوساح میں سے ہے وہ الزین اضلاع فقو الم یوسرحم یکت ہوں وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی بخر سے بھی کام نہیں لیتے تو یہ بخیلی مت کرو اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو چوتھی چیز وہ احسن کما احسن اللہ علیہ اور لوگوں پہ احسان کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور, اور دوسرے لوگ بھی ہوں اس میں تو کوئی علیحدہ تخصیص نہیں ہے غریبوں کا محتاجوں کا مسکینوں کا ان کا جو حق ہے وفی عمالی حق کو معلوم الاسائی تو اس میں سے یہ ہے کہ تم نے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور پانچویں بات بلا تبغی فساد افلع زمین میں فساد مت بچاؤ اب یہ کیا مراد ہے فساد کون سا بچا تھا وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت اموسا علیہ السلام حضرت ابوسا علیہ السلام اپنے کار نبوت و فرائض و رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اب کچھ لوگ کس کام میں جب اڑنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فی عرب ہے اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسا کے ذریعے سے وجود میں آئے اب اگر آپ موسا کی مخالفت کریں گے اس کی اسکیموں کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے یہ وہی بات ہے جو منافقین کے بارے میں سورہ بکرا کے دوسرے حکومت میں آ چکی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد دمیر فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے ایک, ایک تحریک ہے اس کا ایک نظم ہے اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو اور اگر اس کی اسکیموں کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو ان اللہ لا یحب المفصین اللہ کو ایسے مفصد پسند نہیں ہے تو یہ پانچ چیزیں گن لیجئے نمبر ایک لا تفرح ان اللہ لاحب الفرحی نمبر دو وقت اللہ دار الآرہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرو یعنی انفاق تھی سبیل اللہ اللہ کی راہ حصل کرنا نمبر تین ولان ولا, تنس ولا تنس من دنیا خود دنیا سے بھی تم, تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو وہ آسن کما آسن اللہ علیہ اور خلق خدا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور نمبر پانچ ولا تبدیل فساد رفل عورت نیم کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے جو جد وجہد ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو اعلی ان چی تو اللہ عیم انہوں نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر میرے اندر علم ہے فہم ہے سمجھ ہے میری پلاننگ ہے اس کے نتیجے میں میں نے دولت کمائی ہے یہ تو یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا جو ایک زر پرست اور مادہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے میری صلاحیت میں نے بروقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب مارکیٹ میں اس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوبست کیا تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں تو یہ میری ذہانت ہے میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے تو اونتی تو اللہ علم علم میرے پاس علم ہے اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے مجھے یہ بلا ہے میں نے کمایا ہے اب علم کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ کا داخلہ قبل قبل ملن قرول کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا من ہوا اشد من حقوط جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی وہ اکثر و جم اور جن کے پاس مال و اسباب و دولت کے ولا یوس اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے اعمال نامے موجود ہیں اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے اور اذر من شمس ہوگا یہی بات سورہ رحمان میں آئے گیلو الزم بہی انسم ولا جان کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا یورف المجرم نب سیما ہوں فیو مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو طرف سے پکڑ کر ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹاس کر دیا جائے گا جہنم کے اندر تو, انما تو ان قد من قبل ہی من من ہوا تو وہ نکلا اپنے پورے تھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے قدم و حشم کو لیے ہوئے بیش قیمت کپڑے اور خلطیں پہنی ہوئی اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے کالنزین الحیات دنیا تو اب بھی اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کے نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی اور جو چاہتے تھے تعلیم تھے دنیا ہی کے یا لہ ترانا مسلا اوت یا کارون کو نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون, ملی جو قارون کو ملی ہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسے جو دولت دی گئی ہے اس کے پاس جو ثربت ہے اور اس کو جو اللہ تعالی نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے کاش ہم پر بھی ہو ان نہ لزو عظیم یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش مخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے ظاہر بات ہے کہ دولت مرضوں کی دولت نظر آتی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے وہ قارن رطینہ ات العلم اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا جو صاحب علم و فہم تھے جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت انہوں نے کہا میں لکوم تمہارے لیے خرابی ہے ثواب اللہ خیر المن عام جو شخص نے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ رہے ہو اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے اگر تم واقع تر ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں نہ یہ حکومت ان کو دے گا خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے وراََ لیکن وہ جو صبر ہے وہ جو عجر و ثواب ہے آخرت کا وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں بس اس سے زیادہ کی حوث نہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے حضور کی حدیث ہے ما و کفا مما کسر وبالحا کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو گئی وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو بہتات ہو دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے داخل کر دے اس لیے کہ جب بہتاط ہوگی تو انسان پر غفلت کاری ہو جائے گی جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے کل کے لیے اللہ پر توکر ہے تو اللہ یاد رہے گا پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں تو ما کلّہ و کفا خیر ماں کسور اللہ